ربه قال إني للناس إماما قال ومن ذريتي قال محترم اللہ تبارا کا نے جہاں اپنی جماعت کے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس کی طرف بلاتے ہیں اس کے دین کی طرف بلاتے ہیں وہاں کچھ ایسے ابلیسی قوتیں پیدا کی ہیں جو ہمیشہ اللہ تبارکا و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور یہ مقابلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک چل رہا ہے پچھلے خطبے میں میں نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مقابلے کی ایک بات بتائی تھی کس طریقے سے اس نے وسوسا ڈالا کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو قصمے اٹھا اٹھا کر اعتماد دیا اس کے بعد نو علیہ السلات السلام کے آنے تک تقریباً دس سو سال گزرے سب کے سب لوگ توحید پر تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے شرک نہیں کرتے تھے پھر کچھ لوگ دین میں نامور تھے علماء کرام تھے اللہ کے ولی تھے لوگوں نے ان کی تعظیم شروع کی ان سے محبت پیدا ہو گئی جب وہ فوت ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا کہنے لگا کہ تم اتنی زیادہ بابے سے محبت کرتے تھے اب فوت ہو گیا تو بالکل ایسے ہی چھوڑ دو گے بے وفا ہو کم از کم اس کی تصویر بنا لیے ہوتے یاد کر لیا کرتے یادگار ہوتی ہے تصویریں بنوا دی ان کی پینٹر آیا اس نے آ کر اسکیچ بنا دیا بابے کا اگلی نسل آئی تو کہنے لگا کہ تمہارا ابا یہ تصویر بنا کر چھوڑ گیا بابے کی یادگار کے لیے اور وہ تو مٹتی جا رہی ہے ایسا نہ ہو اس کو پتھر پر کندہ کر دیا جائے تو ان ہو جائے گی مٹے گی نہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے پتھر لیا اور اس کے اوپر وہ تصویر بنا دی تیسری نسل کے بعد سبلی سایہ کہنے لگا کہ تمہارے ابا دادا اس کی پوجا کرتے تھے اور تم نے اس کو ویسے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دیے پانچ بابے تھے ود سوا یعوق یغوش اور نصر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے ان کی پوجا شروع ہو گئی پھر شرک پیدا ہونے کے بعد جو پہلے رسول آئے ہیں ان کا نام نوح علیہ السلات السلام ہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے بعد نہیں آئے مذاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر امید ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مان جائے گی اولاد بڑی ہو گئی وہ بھی نہیں مانے اچھا تو ان کی اولاد مان جائے گی وہ بھی نہیں مانے ساڑھے نو سو سال ان میں رہے کتنی نسلیں بیت گئیں لیکن وہ نہیں مانے اسی لوگ مسلمان ہوئے وہ اوہن امن قوم کا علام کا من اللہ نے فرمایا نوح جو مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں اس کے بعد ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بدعا کی تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اب جو مسلمان ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکیں گے اور سارے میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اللہ نے وحی کی قرآن کی آیت ہے کہ اب کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا کہا وسن کب آیونا واہ <وَوحِينا> کشتی بناؤ کشتی بن رہی ہے دور دور کہیں با... کوئی پانی نہیں کشتی تو پانی میں چلتی ہے اب مذاق شروع ہے جب کشتی تیار ہو گئی کہا اس میں ایک ایک جوڑا رکھ لے ہر چیز کا جتنے مسلمان تھے وہ اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا ہر سوراخ سے پانی نکلا آسمان سے پانی برسا پوری زمین پر سیلاب آ گیا پوری زمین پر طوفان آ گیا بس وہ بچے جو کشتی میں تھے باقی سب مر گئے وَنَا دَا نُوحُنِ بنا سلاۃسلام اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے آجا سوار ہو جا مسلمان ہو جا آنکھوں کو نظر آ رہا ہے پانی پانی ہو گیا ہے تم تو مذاق سمجھتے تھے اب تو مان جاؤ کہتا ابا فکر نہیں کریں جب یا سم الما میں ابھی اتنے اتنے اونچے پہاڑ میں ان پر چڑھ جاؤں گا آپ میری فکر نہ کریں وہ نحم الموج فکین المو رقین ایک موج کا تھپڑ لگا اور اس کو بہا کر کے لے گیا یہاں نسل کی کوئی بات نہیں چلتی باپ نبی ہے بیٹا کافر ہے ابراہیم علیہ السلط السلام بیٹا رسول ہے اور باپ کافر ہے فرعون کافروں کا سردار ہے بیوی بی مسلمان ہے لوت علیہ سلاد السلام رب کا نبی ہے اور بیوی بی ظالموں کے ساتھ ہے ابو لہب لہب کا معنی انگارہ بہت خوبصورت سرخ و سفید لمبا قد اچھی صحت ایسے تھا جیسے انگارہ دہک رہا ہو اتنا خوبصورت تھا لیکن سارا فلاں نار انزاد لہب آگ میں جائے گا نبی علیہ السلاۃ السلام کا سگا چچا ہونا اس کے کام نہیں آئے گا آپ کا چچا وہ طالب کلمہ نہیں پڑا گمراہی کی حالت میں مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا اللہ نے آیات نازل کر دی ان جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہم جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے قابل ہے ہم اس کو دیتے ہیں اس کے مقابلے میں موٹے ہونٹ والا پچکی ناک والا بلال نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی رنگ ہے رضی اللہ عنہ ہو بکتا بکاتا غلام ہے اللہ نے ہدایت دی توفیق دی قربانیاں پیش کیں زمین پر چلتے ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے یہاں نسل کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سلینی ماشیتی تھی مالی میرے مال سے جو چاہو جو مانگو میں تمہیں دیتا ہوں فَإنِّي لا اگنی ان کی مین اللہ سیاح کیا مت والد کسی کام نہیں آؤں اس لیے کہ میرا تو ابا نبی ہے مجھے تو فکر نہیں ایسی کوئی بات نہیں اے مالی اے ملی نیکی کر لے وہی تیرے کام آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اکبردرا غور تو کرو سوچو تو صحیح ہمارے ہاں کیا چلتا ہے کتنے کتنے لوگ دوسروں کو ایسی تسلیاں دیتے ہیں کیا فکر نہیں کریں نماز پڑھو نہیں پڑھو روزہ رکھو نہیں رکھو بس یہ دیکھو کہ کسی بابے کی جھولی میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو بس بیٹھتے ہو تو وہ جانے اور اس کا رب جانے انہ راجا ہوں تو میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد پھر کئی رسول اور انبیاء آتے رہے پھر جو بڑا مقابلہ ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابریس کے ساتھ ہوا ہے مقابلے میں نمرود تھا ابراہیم علیہ السلات والسلام کو اللہ تعالی نے وہ لینا ابراہیم اور رشتہ مین قبل شروع سے ہی اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی جب بڑے ہوئے دیکھا ادھر ادھر لوگ قبر شجر حجر کی پوجا کرتے ہیں فلم جن ال رات کا وقت ہوا ستارہ دیکھا را کو کب کالحاد ربی کہا رب کی تلاش ہے رب کون ہے یہ بہت چمک رہا ہے اور بڑا بلند ہے ہمیشہ یاد رکھو عبادت اس چیز کی کی جاتی ہے جس میں کوئی کوالٹی ہو یا وہ کسی کوالٹی والی چیز کا سمبل ہو اس کی کوئی نشانی ہو مثلاً علی حجویری اور عبد القادر رحمہ اللہ کی اجازت کی عبادت کی جاتی ہے تو ان کی قبریں متعدد شہروں میں ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی قبریں متعدد شہروں میں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ وہ جی یہاں بیٹھ کر اٹھ گئے تھے یہاں ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے اس لیے یہاں اس کی قبر ہے تو اصل میں کسی کوالٹی والی ذات کی ہی پوجا کی جاتی ہے یا پھر اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو یہ جو بت ہے یہ اس کے پیچھے پتھر نہیں ہوتا اس کے پیچھے وہ تصور ہوتا ہے جو بڑا بزرگ گزر چکا ہے اس کی بڑی کرامتیں تھیں اور بڑا بہت اللہ تعالی کا برگزیدہ تھا میرے ہاتھ میں تو یہ پتھر ہے مگر یہ تصور اس کے پیچھے وہ ہے کتنے لوگ اپنے گھروں میں تصویریں لٹکا لیتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں اور تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بابے کی تصویر ہے جو بہت کرنی والا اور بہت کرامتوں والا تھا گائے پوجنے والے گائے کی عبادت کرتے ہیں گائے کے فوائد کی وجہ سے کتنے پودوں اور درختوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کے فوائد کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہت بلند ہے یہ, اب... یہ لگ رہا ہے معبود ہے جب دن چڑھ گیا وہ مٹ گیا کہا معبود مٹ نہیں سکتا یہ وہ نہیں ہے پھر چاند دیکھا تو کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ بھی مٹ گیا پھر سورج دیکھا کہا یہ تو بہت بڑا ہے یہ رب ہو سکتا ہے پھر وہ بھی غروب ہو گیا کہا جس کو زوال ہے وہ رب نہیں ہو سکتا رب کو زوال نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو چلانا ہے ساری کائنات کو بنانا ہے وہ رات کو سو جائے کائنات کیسے چلے گی جس کو زوال آ جائے جس کو بھڑے پا آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا سے بری ہو ساری قوم جانتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تم ہمیشہ سے جن پوجوں جن بتوں کی پوجا کرتے رہے ہو یہ ان کو برا کہتے ہیں جا کر اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں سن کر جواب دیتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو پھر ایک دن کہہ دیا کہ میں ان کا ایک دن تیا پاچا کروں گا ان کا علاج کروں گا لا عقیداً ایک دن وہ بہت نظر و نیاز بتوں کے سامنے رکھ کر کسی میلے پہ گئے ہوئے تھے کہ یہاں پڑی پڑی بتوں کے سامنے بابرکت ہو جائے گی واپس آ کر کھائیں گے کل ہاڑا لیا ابراہیم علیہ السلام نے اور بت توڑ دیے جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں بتو تا کلون تم کھاتے کیوں نہیں یہ سب کھانے پڑے ہوئے ہیں اور تم کھا ہی نہیں رہے جواب نہیں آیا تو کہتے مارا کم لات انتقن تم بولتے کیوں نہیں نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں کلہاڑا پکڑا توڑ دیا اور کلاڑا بڑے بدھ کے اوپر رکھ دیا واپس آ گئے یہاں پر سوچنے کی چیز ہے ربع الجلال علیہ کرام نے دین ایک رکھا ہے اور شریعتیں مختلف ہیں کسی نبی نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ شرک کیا کرو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرو سب اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے وما ارسلام قبل قبل رسول اللہ اللہ اللہ دین سب کا ایک تھا توحید سب کی ایک تھی البتہ شریعتیں ہر رسول کی مختلفات مختلف یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا والدین اور بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا وفاح آل فخر علیہ السلام کے یہاں بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی اور تو کوئی تھا ہی نہیں انہی کی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کو توڑنے کا حکم ہوا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں سو ساٹھ بت موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ کا طب کرتے ہیں کچھ نہیں کہا کعبے میں بت موجود ہیں اور آپ اس کا طواف کرتے ہیں اس لیے کہ آج میں ان کو گراؤں گا یہ پھر رکھ دیں گے میں توڑ دوں گا تو اس سے اچھے بنا کر رکھ دیں گے ایک وقت آئے گا ان کو دوبارہ رکھنے والے ہاتھ ٹوٹ چکے ہوں گے اس وقت میں ان کو گراؤں گا اور ایسا ہی ہوا فتح مکہ ہوا آپ نے چھڑی پکڑی اور بتوں کو گراتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل ہمارے کئی نوجوان توحید کی سمجھ آتی ہے بولے اٹھو کبریں گرا دو رات کو نکلے ایک آدھ کبر گرائی اگلے دن معلوم ہوا کہ کیس ہو گیا وہ جیل میں چلے گئے دعوت کا کام رک گیا اور قبر کے پوجنے والوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت کر کے بنا دی میرے مصطفیٰ نے سرات السلام کی شریعت میں اس طرح نہیں ہے بت گرا دیے بتوں والے آئے کہنے لگے من فا لہٰذا غالمین ارے ہمارے بتوں کو کس نے تھوڑا بڑا ظالم ہے وہ دوسرا کہتا ہے تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پورے معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک ہی شخص ہے فتح یز کو کال لو ابراہیم ابراہیم اس کا نام ہے اس کو بلاؤ لے آئے کہا آن تفال تحادہ بےآل ابراہیم یہ کام آپ نے کیا ہے فرمانے لگے گراؤنڈ ریئلٹی ایک بتاتی ہے کہ یہ جو بڑا صحیح سالم کھڑا ہے یہ سارا کام اس کا ہے آلہ قتل بھی हो ہو چکا ہے وہ اس کے کندھے پہ ہے اور وہ خود صحیح سالم ہے اور باقی سارے ٹوٹے ہوئے ہیں تو چلو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو ٹانگ ٹوٹنے سے آدمی सकता है سکتا ہے فس الحمکان سب سے پہلے تو جو شخص زخمی ہوتا ہے اس जाता है جاتا ہے کہ تجھے گواہیاں تو بات کی بات ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ اور جو حالات بتاتے ہیں وہ تو یہ بلفا کبیر کہ بڑے نے سارے کام کیے کہنے لگے ابراہیم ور کد عالم آپ تو کو تو معلوم ہے کہ یہ تو بےچارے بول نہیں سکتے فرمانے لگے اف القم وال اللہ افسوس کی بات ہے تمہاری عقلوں پر افسوس ہے کہ جو بول نہیں سکتا جو بتا نہیں سکتا وہ تمہاری خواہشات اور حاجات کیسے پوری کرے گا تم اس کی عبادت کرتے ہو پنجاب میں شاہ کوٹ کے قریب سانگلہ میں ایک سڑک بننی تھی تو نہر کے کنارے سڑک بن رہی تھی ٹھیکا ہو گیا کام شروع ہو گیا راستے میں ایک قبر تھی اس پہ دربار تھا یوٹیوب پہ یہ کلپ پڑے ہوئے ہیں وہ ضعیف الاعتقاد آدمی نے مشین لگائی درخت کو اکھاڑنے کے لیے تو مشین اس کی ٹوٹ گئی درخت پرانا مضبوط تھا اس نے کہا یہ بابے نے توڑ دی ہے ادھر کہا بھائی ٹھیکہ منسوخ جو میں نے محنت کی جو پیسہ لگایا وہ میں نہیں لیتا میں آگے سڑک نہیں بناؤں گا یہ بابا سڑک نہیں بنانے دیتا ادھر سے آپ کے لوگ آگے کہنے لگے یہ بابے نے نہیں توڑی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہی درخت رکاوٹ ہے تو ہم اس کو توڑ دیتے ہیں بولے نہیں یہ تو بابا آپ کو کسم کر دے گا تباہ کر دے گا دونوں طرف سے عوام آ پولیس بھی آ میڈیا بھی آ ان کے سامنے انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور گھروں کو لے گئے تو میرے عزیز بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ تو ہوتا ہے ابلیس اپنا زور تو لگاتا ہے خامخواہ تو نہیں سب اس کی پوجا کرنے لگ جاتے وہ تھوڑا بہت حرکت تو کرتا ہے جس سے لوگ کمزور ہوتے ہیں ایمان میں اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں لیکن ان نہ قید شیطانکان جلال کا حکم ہے وعدہ ہے بیان ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے اور انسان شیطان سے اس وقت کمزور ہوتا ہے جب وہ اس سے بھی ایمان میں کمزور ہو تو پھر شیطان شیر ہو جاتا ہے شیطان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے تشوی دی ہے سورہ انکبوت و انوت القبوت مکڑ کا جالا اگر کسی گھر میں بہت زیادہ ہو تو اس کا مانا یہ کہ گھر سست ہے یا مکڑی کا جالا بڑا مضبوط ہے گھر والی سست ہے یا مکڑی کا جلا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے مکڑی کا جالا تو کبھی مضبوط نہیں ہوا جب گھر والی اس سے بھی سست ہو جاتی ہے تو پھر وہ جالے نظر آتے ذرا ہمت کرے تو سارا صاف ہو جاتا ہے مومن ایمان میں تھوڑا مضبوط ہو تو شیطان کمزور مکڑی کا جالا ہو جاتا ہے اور جب مومن اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان پھر شیر ہو جاتا ہے پھر وہ ایسے نچاتا ہے اس کو ایسے اس سے پوجا کرواتا ہے اپنی ایسے اپنے مطالبے پورے کرواتا ہے سبحان اللہ تیسرے دن یہ کرنا ہے ساتویں دن یہ کرنا ہے چالیسویں دن یہ کرنا ہے ہر جمعرات کو یہ کرنا ہے اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی اور مر جاتا ہے یہ یہ وہ وہ ایسی مصیبتیں ہیں اور جس نے ایک بار انکار کر دیا شیطان کا وہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کرتا شیطان کی پوجا نہیں کرتا بالکل نہیں کرتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک شخص شیطان نے اس کے گلے میں دھاگا ڈال کر اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ اس بھری دنیا میں اس پورے ریوڑ میں یہ بکری میری ہے جس جس کے بازو میں دھاگا باندھا جس جس کے کمر پہ دھاگا باندھا جس جس کے گلے میں دھاگا باندھا یہ میرے ہیں باقی تیرے ہیں وہ کہتا ہے اگر میں اس کو کاٹ دوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا ہم تو پہنتے نہیں ہم کیوں بیمار نہیں ہوتے فرمایا رب اللہ علیہ نے انہ سر سلطان تو شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان مان لاتے اور اس پر توقل کرتے ہیں ان سلطان ہوا اللہ ددین ہے نہ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں والذین اللہ ددین ہم بھی اور شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں ان پر ان کا زور چلتا ہے انکار کر دو تھوڑا سا ہلائے گا ادکار کر لو قصہ ختم ہو جائے گا کہا تم ان سے پوچھو کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں تو کہا جب بولتے نہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو یہ کیسے تمہارے محافظ ہیں کہ جن کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے ہاں جو معبود ہوتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے اور ان کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے اور ہمیشہ جب شیطانی قوتوں کے پاس لوجک اور جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ قوت اور ڈنڈے کے ساتھ آ جاتے ہیں کہنے لگے جی بس ان کو پکڑو اور لے جاؤ بادشاہ کے پاس بادشاہ کے پاس لے گئے کہا کہ میں رب ہوں اچھا تیرا رب کون ہے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے ایسے کسی شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا اور کسی پر سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا کہا دیکھو اس کو میں نے بہت بحث ہو سکتی تھی مناظرہ چل سکتا تھا سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا اس کی بھی جب لوجک اور دلیل ختم ہو گئی پھر کہنے لگے بعد چھوڑو, چھوڑو, چھوڑو سارے کام چھوڑو پکڑو ان کو جلاؤ چندہ جمع کرنا شروع کیا چندہ جمع کرنا شروع کیا لکڑی کا چند اپنے معبودوں کے ساتھ جس کو جتنی جتنی وفا ہے اتنی لا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اب اتنا زیادہ ڈیر لگ گیا کہ آگ جلائی تو ان کو آگے پھینکنے کے لیے کوئی جا نہیں سک رہا پھر دور سے کسی چیز میں ڈال کر دھکا لگا کر ان کو پھینکا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا یا نا رونی بردو سلام ابراہیم جب جانے لگے تو کہنے لگے ہس بھی اللہ مجھے اللہ کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے جب یہ لفظ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہا دیکھو تم جلاتی ہو مگر آج نہیں جلانا ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی کا مطلب سردی والی نہیں سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلات و کئی دن اس میں رہے آگ جلتی رہی ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے اور جب آگ بجھ گئی تو چلتے ہوئے واپس آ گئے اب وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا اپنے گھر سے اپنے والد اذ ابراہیم علیہ آذر تخلام ال جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ تم محبود یہ بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے اپنے ہاتھ سے گھڑتا ہے پھر اس کی پوجا کرتا ہے لے ابھی ہی اپنے باپ آذر کو کہا یہ قرآن کی آیت ہے لیکن بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ نہیں ان کا باپ وہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پہلے غلط تصور یہ لگا لیا کہ کسی نبی کا باپ یا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا پہلے ہی انبیاء کرام کی پاور اتنی بڑھا کر کے بیان کر دی تو وہ پھنسے ہوئے ہیں بچارے حضرت ابراہیم کے باپ کو بھی مسلمان کر دینا چاہتے ہیں اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو اللہب کے صاحب بھی بہت زیادہ ہمدردیاں رکھتے ہیں ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا اس کو کہا ابو لہب سنا تیرے ساتھ کیا بھی تھی تو کہنے لگا بس کیا بتاؤں ہر طرف سے اداب ہی اداب ہے آگ ہی آگ ہے لیکن وہ انگلی جس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اے شیبا تو آزاد ہے اپنی لونڈی صویبا کو آزاد کیا تھا اس کو لوگ ثوبیہ پڑھتے ہیں غلط بچیوں کا نام ثوبیہ رکھتے ہیں جس انگلی کے ساتھ میں نے اس کو آزاد کیا تھا وہاں سے مجھے رزق دیا جاتا ہے باقی تو میں آگ میں ہی ہوں اب مل گئی جناب پہلی بات تو یہ خواب کی بات ہے حقیقت نہیں خواب خواب ہوتے ہیں حقیقت حقیقت ہوتی ہے پھر ابو اللہب کی روایت ہے کسی مسلمان کی نہیں اگر حقیقت بھی ہوتی ابو اللہب کہتا کہ مجھے اس انگلی کے ساتھ فائدہ ہو رہا ہے تو کافر ہے اس کی روایت قبول نہیں ہوتی اگر حقیقت میں کہتا تو قبول نہیں ہوتی اب خواب ہے خواب حقیقت نہیں ہوتی اور پھر کہا کہ مجھے اس انگلی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور میرے عزیز بھائیو کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے آگ میں لپٹا ہوا ہوں اور انگلی سے رزق دیا جاتا ہے کیا مطلب ہوا اگر مان لیا جائے کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی پر لانڈری کو آزاد کرنے سے رزق ملا تو نافرمانی اور بغاوت اور کفر کی وجہ سے جہنم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیدائش کی خوشیاں مناتا ہے اور بات نہیں مانتا اس نے آگ میں جانا ہے اس کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہیں جو میرے مصطفیٰ اصلاۃ السلام کے پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا لوگوں آپ نے اس کی بات سن لی یہ میرا بتیجہ ہے میرے ہاتھوں پلا ہے نعود باللہ دماغ خراب ہو گیا یہ دیوانہ اس کی بات نہ سننا ساری کائنات کی عقلیں اس ذات کی عقلوں پر قربان کر دی جائیں اور اس کو یہ ظالم دیوانہ کہے اور تیری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے سفر میں ہم نے نماز شروع کی تو کچھ اور گاڑی رکی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جماعت میں شرکت کر لی میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی تو وہ بیچ میں چھوڑ کر الگ ہو گئے انہوں نے پھر اپنی الگ سے نماز شروع کر دی نماز ختم ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا آپ کو کہنے لگے تم نے نبی کے چچے کی گستاخ صورت شروع کر دی تھی تبتہ اب الحب و تب نبی کے چچے کی گستاخ صورت پڑھ لی تھی اس لیے ہم نے نماز چھوڑ دی انا اللہ و انا اللہ نسل کے ساتھ ایمان کو جوڑنا جس کی کوئی دلیل نہیں اس کی وجہ سے قرآن حکیم کو گستاخ بنا دیا ناود بلّہ آخر یہ کوئی ان کو پڑھاتا ہے تو پڑھتے ہیں نا کہیں سے تو یہ سیکھتے ہیں نا یاد رکھو میرے بھائیوں ایمان کی اور جنت میں جانے کی نسل کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے کوئی کہے میں شاہ ہوں میں سید زیادہ ہوں اور اللہ اس کے رسول کا باغی ہو رب کعبہ کی قسم جہنم میں جائے گا نسل کی وجہ سے کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور کوئی بکتا بکاتا غلام ہو جس کی کوئی نسل نہ ہو کوئی رنگ نہ ہو کوئی پیسہ نہ ہو کوئی قد کاٹ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اگر اللہ اس کے رسول پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ اکبر کہا اذ کار ابراہیم علی ابیہ آزر اتتخذو اصنا من آلہا بتوں کو معبود بناتے ہو یا عبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یعتک فتبعنی اہدک سراطا سویہا ابا لے مت ابود مالا دسما مالا یسما یوگ سرو ولا یوگ نہیں کش اللہ جو دیکھ نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا جو تیرے کسی کام نہیں آ سکتا اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر سجدہ کرنے لگ جاتے ہو کیوں پوجا کرتے ہو ان کی ابا میرے پاس اللہ کا علم ہے آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے میرے پیچھے لگ جا میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا یہ بھی ایک بہت بڑی دیوار ہے لوگ کہتے ہیں میری اتنی عمر ہو گئی ساٹھ سال میری عمر ہو گئی میں نے آج تک یہ آیت نہیں سنی تو کہاں سے لے آیا تیری ساٹھ سال عمر معلوم نہیں بھینسوں کے پیچھے گزر گئی ہے یا گدوں کے پیچھے گزر گئی ہے عمر تو بیچاری جب آتی ہے تو گزر ہی جاتی ہے اب تیرا یہ کہنا کہ یہ آیت یہ حدیث کا مجھے علم نہیں لہذا وہ حدیث نہیں ہو سکتی کتنی بڑی زیادتی کی بات عمر کی وجہ سے یہ کہنا کہا میں تیرے سے بڑا تو مجھ سے چھوٹا میرے ہاتھوں پلا تیری پوٹیاں دھوتا رہا ہوں اور اب تم ہدایت دینے آ ہے یہ کافروں کی بات ہے یہ بدینوں کا دعویٰ ہے اللہ تبارہ کا تالا چاہے عمر میں چھوٹے سے اس کو زیادہ ہدایت دے دے کہا میرے پاس علم آیا جو تیرے پاس نہیں ہے میرے پیچھے لگ جا یا ابتی لابود شیطان ابا شیطان کی پوجا نہ کرو اور آذر شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ اپنے زمانے کے بزرگوں کے بتوں کی پوجا کرتا تھا تو کہا شیطان کی پوجا نہ کرو اور ادھر رب رحمان قیامت والے دن فرمائے گا یا بنی آدم میں نے علم آحد علکم یا بنی آدم اللہ تعاب شیطان آدم زادوں میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا جب کہ لوگ شیطان کی عبادت نہیں کر رہے بظاہر ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کی عبادت کرے رب کو چھوڑ کر وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے سامنے اس کے درخت ہو حجر ہو شجر ہو کوئی قبر ہو اس کے سامنے کوئی بت ہو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرے گا وہ حقیقت میں شیطان کی ہے کیونکہ رب رحمان کی عبادت وہ ہے جو خالص رب رحمان کی ہے ننانوے پرسینٹ رب کی عبادت کرے ایک فیصد کسی اور کو دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نہیں فرمایا تھا فرمایا آنا اگر شرکا یعنی شرک میں غنی ذات ہوں بے پرواہ ہوں مجھے کوئی فکر نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں من عمر آمن اشر کفی مائی اگیری جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو تھوڑا بہت شریک کر لیتا ہے ترخت ہو وہ شرکہ ہو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں مجھے تو وہ چاہیے جو سو فیصد میرے لیے پڑھتا بسم اللہ اللہ اکبر ہوں مگر ذبا قبر پہ کرتا ہوں اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کو قبول نہیں ہے آپ کہو جی پیر وا... قبر والا تو بھی خوش ہو جا اور اللہ تو بھی خوش ہو جا دیکھو نام تو تیرا لیا نا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو خال ستن ربیز جلال کے لیے کی گئی ہو اس میں ایک پرسینٹ بھی کسی اور کا حصہ نہ ہو یا ابت انی اقاف ہوئی مسکا عذاب میں رحمان ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اس رحمان رب جو رحمتوں والا ہے وہ تجھے عذاب دے گا اتنا اس کو غصہ آئے گا کہ رحمان ہونے کے باوجود وہ تجھے عذاب دے گا پتہ کون علی ولی جواب کہتا ہے آراج بن ان تان یا ابراہیم ابراہیم میرے مبودوں کو چھوڑ کر کسی اور کو محبود بناتے ہو میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا یا گالیاں دوں گا وہ جو ملی یا مجھے چھوڑ کے بھاگ جا نکل جا میرے گھر سے کہا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل جاتا ہوں اور دور سے میں تیرے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا اللہ تجھے ہدایت عطا فرما دے یہاں سے چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے ہجرتیں کیسے کیسے شیطان کا مقابلہ کیا یہ جمرات کی کینکریاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنت ہے اور صفح مروا کی صحیح بھی آپ کی بیوی کی سیرت اور سنت ہے یہ جگہ جگہ پہ شیطان کے مقابلے کی ریہرسل کروائی جاتی ہے شیطان کے مقابلے کی تربیت دی جاتی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا اللہ تبارک کا تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اعلیٰ